اور بولے کہ اے جادوگر ہمارے لیے اپنی رب سے دعا کر کے اس عہد کے سبب جو اس کا تیرے پاس ہے بے شک ہم ہدایت پر آئیں گے